أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين أرفروا النكهاء اے سردارو میں تو اپنے سوا تمہارے تمہارا کوئی مابود نہیں جانتا لہٰذا اے حامان تم میرے لیے گارے کی اینٹوں کو آگ دے پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسا کے معبود کی طرف جھانکوں اور بلا شبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں تخاخ اور اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین مصر میں نہ حق تکبر کیا اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ ائم۔ يدعون الى النار لا ينصرون اور ہم نے انہیں لوگوں کو آگ کی طرف اور ہم نے انہیں مطلب لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے سرحنے بنا دیا اور یوم قیامت ان کو اور یوم قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی و اتبعناهم في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامه ويوم القيامتهم من المقبوضين اور ہم نے اس دنیا میں لانت ان کے پیچھے لگا دی اور یوم قیامت وہ دور کیے گئے بد حالات میں سے ہوں گے <يتذكرون> اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسا ایسی کتاب دی اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسا ایسی کتاب دی زمین کرام یہاں بہتر ہوگا کہ ہم اضافہ کر دیں موسا کو تو ہم کہیں گے یوں اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسا کو ایسی کتاب دی جو جو کو جو کہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی کہ وہ نصیحت حاصل کریں وما كنت بجانب الى موسى الامر وما كنت من اور اے نبی جب ہم نے موسا پر امر خاص کی وہی کی تو آپ تور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ آپ اس واقعے کے حاضرین میں تھے ولیکننا انشأنا قرونا فتطول علیہم العمر وما کون تثاویا في اہل مدین تتنو علیہم آیاتنا ولیکننا کنا مرسلین لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کیا پھر ان پر مدت حیات لمبی ہو گئی اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی مٹی کو آگ میں تپا کر اینٹیں تیار کر ہمان فرون کا وزیر مشیر اور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا یعنی ایک اونچا اور مضبوط محل تیار کر جس پر چڑھ کر میں آسمان پر یہ دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور رب ہے پھر یعنی موسا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ آسمانوں پر رب ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں پھر زمین سے مراد عرض مصر ہے جہاں فرعون حکمران تھا اور استقبار کا مطلب بغیر استحقاق کے اپنے کو بڑا سمجھنا ہے یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و معجزات کا رد کر سکتی لیکن استقبار بلکہ ادوان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہٹ دھرمی اور انکار کا رستہ اختیار کیا پھر یعنی جب ان کا کفر و تغیان ان کا کفر و تغیان حد سے بڑھ گیا اور کسی طرح بھی وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے تو بالآخر ایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا جس کی تفصیل سورہ شعراء میں گزر چکی ہے پھر یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید یا اس کے وجود کے منکر ہوں گے تو ان کا امام و پیشوا یہی فرونی سمجھے جائیں گے جو جھنم کے دائی ہیں پھر یعنی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ بد ہوں گے یعنی چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلگوں جیسا کے جہنمیوں کے تذکرے میں آتا ہے اور آنکھیں نیلگوں جیسا کہ جہنمیوں کے تذکرے میں آتا ہے پھر جسے وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں پھر یعنی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح وعاد و سمود وغیرہ کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مطلب تورات دی پھر یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت کریں جو انہیں خیر وشد اور فلاح حقیقی کی طرف اور فلاح حقیقی کی طرف بلاتے ہیں پھر یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اسے وہی رسالت سے نوازا اے محمد تو نہ وہاں موجود تھا اور نہ یہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھا بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وہی کے ذریعے سے تجھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے کیونکہ نہ تو نے یہ باتیں کسی سے سیکھی ہیں نہ خود ہی ان کا مشاہدہ کیا ہے یہ مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سورہ عمران آیت نمبر چوالیس سورہ ہود آیت نمبر انچاس اور سو اور سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو دو اور سورہ طاہا آیت نمبر ننانوے وغیرہ رہا من الیات پھر قرونن قرن کی جمع ہے زمانہ لیکن یہاں امتوں کے معنی میں ہے یعنی اے محمد آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کیں پھر یعنی مرور ایام سے شرائع و احکام بھی متغیر ہو گئے اور لوگ بھی دین کو بھول گئے جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عہد کو فراموش کر دیا اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ایک نئے نبی کو مبوس کیا جائے یا یہ مطلب ہے کہ طول زمان کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت اور رسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے اس لیے آپ کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہا ہے اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر جس سے آپ خود اس واقعہ کی تفصیلات سے آگاہ ہو جاتے پھر اور اسی اصول سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور پچھلے حالات و واقعات سے آپ کو باخبر کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسا کو پکارا تھا لیکن یہ وہی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولاولا تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولون ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين اور اگر یہ نہ ہوتا تو جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کیوں کوئی رسول کیوں نہ بھیجا پھر ہم تیری آیات کی تباہ کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے تو ہم رسول تو ہم رسول نہ بھیجتے إِنَّا قانو كَافِرُونَ لہٰذا جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق مطلب قرآن آ گیا تو کہنے لگے اسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیئے گئے جیسے موسا کو دیئے گئے تھے کیا وہ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسا کو دیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ دونوں متبطورات اور قرآن جادو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں اب چلتے ہیں نایات کی تفسیر کے طرف یعنی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے تو موزا علیہ السلام کے اس واقعے کا علم بھی آپ کو نہ ہوتا پھر یعنی آپ کا یہ علم مشاہدہ و رویت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وہی سے نوازا پھر اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں اسماعیل اور اسحاق علی السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب ہیں اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں ان کا لقب اسرائیل بھی ہے اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے نام سے معروف ہے اولاد ابراہیم میں سے انبیاء انہی میں سے آتے رہے بنو اسماعیل میں سے نئی بنو اسماعیل میں سے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سے پہلے اہل مکہ کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا پھر یعنی ان کے اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ امبیا کی تعلیمات مسخ اور ان کی دعوت فراموش ہو چکی ہے اور ایسے ہی حالات کسی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن و حدیث کو مسخ ہونے اور تغیر و تحریف سے محفوظ رکھا ہے اور ایسا تقوینی انتظام فرما دیا ہے جس سے آپ کی دعوت دنیا کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی ہے تاکہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے اور جو شخص اس ضرورت کا دعویٰ کر کے نبوت کا ڈھونگ رچاتا ہے وہ جھوٹا اور دجال ہے پھر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے معجزات جیسے لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وغیرہ پھر یعنی مطلوبہ معجزات اگر دکھا بھی دے جائیں تو دکھا بھی دیے جائیں تو کیا فائدہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان سے محروم ہی رہیں گے کیا موسیٰ علیہ السلام کے مذکورہ معجزات دیکھ کر فرونی مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کفر نہیں کیا یا یک فرو کی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے یعنی کیا انہوں نے نبوت محمدیہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر نہیں کیا پھر پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت موسا ہارون علیم و حارون علیہ السلام ہوں گے اور سحرانی بیمانہ ساحرانی ہوگا اور دوسرے مفہوم میں اس سے قرآن اور تورات مراد ہوں گے یعنی دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کے یعنی موسا علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں بہ فتح القدیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل من عند هو منهما هو منهما تم سود کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اس کی اتباع کروں پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور بلا شبہ ہم انہیں لگاتار اپنی ہدایت و نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں الدین قبلون وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں قبل اور جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے بما صبروا ومما ان لوگوں کو ان کا دو بار اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں تو تم کوئی اور کتاب تو تم اور کوئی کتاب تو تم کوئی اور کتاب الہ ہی پیش کر دو جو ان سے زیادہ ہدایت والی ہو اس میں اس کی پیروی کر لوں گا کیونکہ میں تو ہدایت کا طالب اور اس کا پیروکار ہوں پھر یعنی قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب پیش نہ کر سکیں اور یقینا نہیں کر سکیں گے پھر یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور اس لحاظ سے یہ قریش مکہ سب سے بڑی گمراہ سب سے بڑے گمراہ ہیں جو اسی حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں پھر اس میں اللہ کی اسی سنت مطلب طریقے کا بیان ہے جو ظالموں کے لیے اس کے ہاں مقرر ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کی تکذیب آیاتِ الہی سے اعراض اور مسلسل کفر و انعت ایسا جرم ہے کہ جس سے قبول حق کی استعداد اور اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان ظلم و آسان اور کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہی بھٹکتا پھرتا ہے اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی پھر یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بھیجتے رہے اور اس طرح مسلسل ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے پھر مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کر اور ہماری باتوں سے نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آئیں پھر اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ یا وہ عیسائی ہیں جو جو حبش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہو گئے تھے بحوال تفسیر ابن کثیر پھر یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں نے جس دین کی دعوت دی وہ اسلام ہی تھا اور ان نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے یہود یا نصالہ وغیرہ کی اصطلاحیں ان کی اپنی خود ساختہ ہے اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب یہود یا عیسائیوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آ رہے ہیں یعنی سابقہ انبیاء کے پیروکار اور ان پر ایمان رکھنے والے ہیں پھر صبر سے مراد ہر قسم کے حالات میں امبیا اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے پہلی کتاب آئی تو اس پر ایمان لائے اس کے بعد دوسری پر ایمان رکھا پہلے نبی پر ایمان لائے اس کے بعد دوسرے یا دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان لائے ان کے لیے دوہرا اجر ہے حدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر بھی جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر ستانوے و صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو چون پھر یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ ماف کر دیتے اور درگزر سے کام لیتے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں تمہیں سلام ہو ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے لا من, احببت ولكن اللہ يهدي من يشاء وهو اعلم اے نبی بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے وقالوا وہ مشرقین مکہ کہتے ہیں اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھیچ کر لائے جاتے ہیں لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے وہاں کم اهلکنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا و كننا نحن الوارثين اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جو گزرانے زندگی اپنے سامان زیست پر اتراتی تھیں چنانچہ ان کے یہ گھر اجڑے پڑے ہیں ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے اور ہم ہی ان سب کے وارث ہوئے وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون اور اپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں حتی کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے اور ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جب جب کہ ان کے باشندے ظالم ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہاں <سطور> <سطور> <سطور> لغو سے مراد وہ سب و شتم اور دین کے ساتھ استحضاء ہے جو مشرقین کرتے تھے پھر یہ سلام سلام تہیہ نہیں بلکہ سلام متارکہ ہے یعنی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روا دار ہی نہیں جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں جاہلوں کو دور ہی سے سلام ظاہر ہے سلام سے مراد ترک مخاطبت ہی ہے پھر صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کی لیکن ایمان نہ لایا جب جب اس کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک پوری کوشش فرمائی کہ وہ توحید و رسالت کا اقرار کر لے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو لیکن اس نے ملت عبد المطلب پر مرنے کو ترجیح دی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت اور رہنمائی ہے لیکن ہدایت کے رستے پر چلا دینا یہ ہمارا کام ہے ہدایت پر چلا دینا یہ ہمارا کام ہے ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں بحوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو بہتر و صحیح مسلم حدیث نمبر چوبیس پھر یعنی ہم جہاں ہیں وہاں ہمیں رہنے نہ دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ و پیکار سے دوچار ہونا پڑے گا یہ بعض کفار نے ایمان نہ لانے کا عذر پیش کیا اللہ نے جواب دیا پھر یعنی ان کا یہ عذر غیر معقول ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جس میں یہ رہتے ہیں امن والا بنایا ہے جب یہ شہر ان کے کفر و شرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا پھر یہ مکے کی وہ خصوصیت ہے جس کا مشاہدہ لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں کہ مکہ میں کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود نہایت فراوانی سے ہر قسم کا پھل بلکہ دنیا بھر کا سامان ملتا ہے پھر یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا آج ان کے آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے اور اب آتے جاتے مسافر ہی ان میں کچھ دیر کے لیے سستا لیں تو سستا لیں ان کی نحوثت کی وجہ سے کوئی بھی ان میں مستقل رہنا پسند نہیں کرتا پھر یعنی ان میں سے تو کوئی بھی باقی نہ رہا جو ان کے مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہوتا پھر یعنی تمام یعنی اتمام حجت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا امیہ مطلب بڑی بستی کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے علاقوں میں نبی نہیں آئے بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے علاقے اس کے زیل میں آ جاتے رہے ہیں پھر یعنی نبی بھیجنے کے بعد وہ بستی والے ایمان نہ لاتے اور کفر و شرک پر اپنا اصرار جاری رکھتے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جاتا یہی مضمون سورہ حود آیت نمبر 116 اور 117 میں بھی بیان کیا گیا ہے